کے او ترک لاجلت نا بیکار اور سکون اوتر کو لاجلت ان الحج سارہ سا و سمت سارہ و رج ساتھ المالا جی طریقہ اور سمت اگاچار چرنت میرے کی طریقہ حالت نیک اغ سے سارے چفائی کی تجاوز دہاد نہ شرط مطابق کی. چال چلن نے اور سارے ہم آرات دار چھائی کے آجلت نے بھی اقتصاد اور درمیانوی پہ ہر امر کے اور درمیانی مقصد چامر کے درمیان بھی چاہے جی دوا پاگے مارے ممکن ہوئی تو درمیان جتنے جی دوا ممکن بھی چکل آسکر شاگی دباؤ نہیں چیزیں اور درمیانوی وہ امور کی دائیں و خسلت نے فیزوش تو خسار نبوت او مقصد حسر نہ دے ہندو روایات سے بعد کی اربائم نبوت سروے خراجی بعد کی ابیار آدی داغی سے خلاف نہ دے کا محبوب عادت ماتبر ہے وقن پہ اکثر نے کی داؤ خسلت دے داو فش سے خسار ذنا وقت النبذ من خصائل من مثابه من خسالة